اے اولاد عقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اورے وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی